أما بعد فاعوذ لوں من مسفلوں مسلم بسم اللہ لولا كتاب من الله صبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم آمنت بالله اللہ تعالی مولانا يا رسول حبی بل سامعین. سامعین. السلام علیکم, علیکم و اللہ. اللہ آج کا آج موضوع بلو ہے ابو بکر عمر بلو کی بلو تکفیر بلو نہیں بلو کرے گا مگر بلو بدتر بلو از خنزیر. بلو آج کے ملہون جہان بلو بلو میں جہاں, جہاں ہر طرف سے اسلام اور اسلام مختلف طریقوں سے تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں ایک حملہ یہ بھی ہو رہا ہے کچھ سے بدتر لوگ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہتے ہیں اور پھر بڑھوے بڑے دیدہ دلیری سے اپنی بے شرمی پر قرآن مجید سے حوالہ پیش کرتے ہیں تو ناچیز راج کے موضوع میں ان کی روسیاہی کو دنیا کے سامنے منظر عام پہ رکھنا چاہتا ہے وہ بدترز خنزیر جو یہ دعوی کرتا ہے کہ ابو بکر و عمر نعوذ باللہ کافر اور گستاخ رسول تھے اس پر اس اپنے مردود اور ملعون روز اول سے مردود اور ملعون دعوے پر دلیل پیش کرتے ہوئے بکتا ہے قرآن حکیم سورہ خجرات میں یہ آیت طیبہ لاتر فروطی یہ آیا کریمہ جو ہے اس کے اترنے کا سبب یہ ہے کہ ابو و عمر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند ہوئی ایک وقت آیا تھا مرش نبوی شریف نے تو اس وقت کے متعلق ابو عمر کی بات چیت ہوئی دونوں کی آواز بلند ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ پاک یہ آیات جاتے تھے سورہ حجرات کہ یا لا لات بین ید اللہ و رسول ہی اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے بڑھ کر کچھ کام نہ کیا کرو یعنی ان کی اتباع میں رہا کرو پھر فرمایا نبی اے ایمان والو نبی پاک کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرولا جہر بالخول بَعْدِ لِبَعْدِ اور رسول اللہ کو بلند آواز سے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہ پکارا کرو انت مالوں کو اس سزا سے بچنے کے لیے کہ تمہارے عمل برباد اور اکارت ہو جائیں زہ ہو جائیں تم لات ازون وان تم لا عرون اور تمہیں علم نہ ہو شہری نہ ہو کہ ہمارا کچھ نقصان ہوا تو وہ بدتر خنزیر کہتا ہے کہ اس آیت کے اترنے کا سبب ابو بکرو عمر ہے اور یہاں پر کہا جا رہا ہے نہ تو رسول سے پہلے کوئی کام کرو نہ ہی رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرو کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں شوری نہ ہو تو جب ابو بکر عمر نے آوازیں بلند کی پاک رسول کی آواز شریف پر تو ان سے یہ گستاخی ہو گئی جب گستاخی ہوئی تو سزا تھی عمل کا برباد ہو جانا بندے کا اندر سے کافر مرتاد ہو جانا تو ابو بکر ہو گئے عمر ہو گئے ان سے یہ کام ہو گیا میرے دوست یہ اس قن کا استدلا اس آیت کریم سورہ خجرات کی ان آیات کے بات میں ابتدان بخاری شریف سے وہ الفاظ شریف سناتا ہوں جن الفاظ میں ان آیات کے اترنے کا سبب بیان کیا گیا ہے میرے دوستو بخاری شریف, شریف کتاب التفسیر تفسیر، تفسیر، سورت الحجرات حدیث نمبر اٹتالیس پینتالیس حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ابو بکریوں بن حابی بنی مجا الاخر برجل آخر قال نافع لا, لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافه قال ما أردت خلافك فرتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قال ابن الزبير علم یہ ایک روایت دوسری روایت اس کے بعد متصل ہے ان نبی اللہ افتقد ثابت بن قیس فقال رجل یا رسول الله انا اعلم لك انا اعلم لك ان ما هو فاتاه فوجده جالسن في بيته فقال له ما شانكما فقال الشر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من اهل النار فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه قال كذا وكذا فقال موسى فرجع اليه المره الاخره ببشاره عظيمه فقال اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار تیسری روایت, روایت, روایت اخبرنی ابن ابی ملئی کتا ابن زبید فقال ابو بکر أمير القعقاع ابن معبد وقال عمر بل أمير الأقرع ابن حابس فقال أبو باكر ما ردت إلا أو إلا خلافي فقال عمر ما ردت خلافك میرے دوست یہ تین روایات میں نے پڑھی ہیں جن میں یہ بخاری جن میں سورہ حجرات کی آیات اترنے کا, کا سبب, سبب بیان, بیان فرمایا گیا دو کا جو معنی مطلب ہے وہ ابو بکر عمر پاک کے متعلق ہے اور ایک کا معنی مطلب جو ہے وہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے پہلے ابو بکرو عمر پاک کے متعلق جو ہے وہ بیان کرتا ہوں دو روایتیں اڑتالیس سینتالیس اور اڑتالیس پینتالیس دونوں میں مانا مطلب ملتا جلتا ہے کہ بلو تمیم ایک قبیلہ تھا عرب کا مشہور قبیلہ تھا اس قبیلے کے چند لوگ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر حضور کی بار بار بارگاہ میں وفد کی صورت میں آئے اور جو وفد ہے نا حضور کی بارگاہ میں آنے والے وفد وہ فود تو ان کا سلسلہ صدی میں چلا ہے یہ یعنی اور دسویں میں آپ تشریف لے گئے تو یہ آخر سات وہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر پاک نے عرض کی بار رسالت میں کہ یا رسول اللہ آپ کا اقا عقا بن معبد کو اس وقت کا امیر بنائے یا پچھلے ان کے قبیلے کا امیر بنائے حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اقرع بن حادث کو امیر بنائے اس پر سیدنا صدیق کے اکبر نے فرمایا عمر آپ نے میری مخالفت کرنا چاہا آپ نے میرے خلاف کرنا چاہا ہے میں نے مشورہ دیا اور آپ نے اس کے خلاف مشورہ دے دیا اقرع بن حابس کا تو آپ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آیا کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا اتنے میں اتنے دونوں بزرگوں کے درمیان آواز بلند ہو گئی یہاں دو کام ہوئے ہوں ان بزرگوں سے ایک تو آپ علیہ سلادوں و تسلیم مشورے اور حکم شریف کا انتظار کیے بغیر پہلے ہی مشورہ دے دیا آپ اس کو بنا دیں انہوں نے اس کو بنا دیں دوسری بات یہ ہے کہ آواز اونچی ہو گئی تو بار گاہ کا جو ادب شریف تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا اس پر آیات آ گئی پہلی آیات آئی پہلے مسئلہ سمجھانے کے پہلا مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ تم نے اللہ رسول کے حکم شریف کا انتظار نہیں فرمایا پہلے مشورہ دے دیا آج کے بعد تم لوگوں نے ایمان والو ان کو کہہ رہے اللہ ایمان والو یا یو اللہ دین لا من بین تو اللہ و بیند اللہ رسول رسول سے پہلے بڑھ کر کوئی کام نہ کرو وہ پہلے حکم ارشاد فرمائیں پھر بعد میں ان کی اتبا میں کام کیا کرو تو یہ پہلے مسئلے کس ہو گے دوسرا آواز نہ اونچی کرو رسول پر کہیں عمل نہ ہب تو ہو جائے اور تمہیں علمی نہ ہو بات سمجھ اس کے متعلق یہ دوسرا جو مسئلہ تھا آواز اونچے ہونے کا مسئلے کا قرآن مجید نے ادب سکھا دیا اور اس مسئلے کے اندر رہنمائی فرما دی کہ آواز اونچی کر تیسری یہاں یہ ہے جو درمیان میں روایت تھی حضرت ثابت بن قیس بن شماس ان کی آواز مبارک تھی اونچی ویسے ہی اللہ پاک نے ان کی آواز بہت اونچی بنائی تھی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو اپنی محفل میں نہ دیکھا محفل شریف میں وہ نظر نہ آئے تو آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے ثابت بن قیس کدھر ہے کسی ریال کی یا رسول اللہ میں جناب تو ان کا بتاتا ہوں گھر آئے ان کے گھر میں ثابت بن قیس کو بیٹھا ہوا پایا اس حال میں کہ سر جھکائے ہوئے ہیں جس طرح کے شرمندہ اور نادم بندہ کو بیٹھا ہوتا ہے یا سوچ رہا ہوتا ہے صحابی پاک آ کر پوچھتے ہیں ہم کا کیا بات ہے بھائی انہوں نے شر ہے بربادی ہے میری آواز اونچی ہے میں رسول اکرم صلی اللہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرتا رہا ہوں میرے تو عمل برباد ہو گئے میں تو جہنمی بن گیا یہ تو قرآن آ گیا ہے وہ شخص آئے حضور کی بارگاہ میں آ کر وہ ساری کہانی اور سارا جواب حضرت ثابت بن قیس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اب اب یہ جواب سن کر یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوبارہ ان کے پاس بھیجا فرمایا جا ان کو بتا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں رسول کی آواز سے اونچی آواز کر بیٹھا ہوں میری تو آواز ہی بہت بلند ہے تو جا ان کو بتا دے ان کا من ان کو من اس کو بتا ثابت نہیں من تو تو جنت ہی یہ بخاری شریف کی اٹتالیس چھیالیس نمبر روایت اب میرے بھائی ان آیات یعنی سورہ حجرات کی رات ابتدائی دائی آیات, آیات مبارکہ جو, دائی جو دائی ان کے اترنے کا سبب بخاری شریف سے ہم نے سنا دیا آرے اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں جو کچھ تھا مکمل بیاں بات سمجھ بات سمجھ یہ قصے واقع ابو بکر عمر والا ثابت بن قیس والا آواز اونچی ہونے والا مشورہ آپ علیہ السلام سے پہتے دینے والا یہ سب واقعہ قصہ آپ سن چکے آیت پاک کے اترنے کا سبب بن رہا ہے اور وہ بدتر خلزیر جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آیت ان لوگوں کی وجہ سے اتری ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کس سے پہلے ہیں اور اللہ تعالی کے یہ احکام بعد میں اترے ہیں یہ نقطہ ذہن میں یہ بعد ذہن میں رکھنا کیا کہا میں نے کس سے پہلے آیا تھے طیبات اور احکام خدا کے وہ بعد میں اترے اب وہ بھڑوا کہتا ہے بھونکتا ہے کہ جب یہ سبب بنے اترنے کا تو کافر ہو گئے اب دیکھو جس قصے سے وہ کتے کا بچہ اپنی جہالت کی وجہ سے کفر ثابت کر رہا ہے ہم علم کے ساتھ اور وہ بھی ایسا علم جس میں شیعہ بھی متفق ہوں سنی بھی متفق ہوں اس علم کے ساتھ انہی بزرگوں کا کمالے ایمان ثابت کرتے ہیں دوستو شیعہ سنیوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور ویسے بھی کائنات میں قانون عدل کے اندر یہ اصول ہے کیا کہ جب جب تک پہلے خبردار نہ کیا جائے جب تک جب پہلے خبردار نہ کیا جائے ति سزا نہیں دی جاتی شیعہ سنیوں کا بھی اس رسول پر اتفاق اور کائنات کے نظام عادل کا جو قانونی ضابطہ ہے اس میں یہ موجود ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا کہ کہیں ja تم قیامت کے روز یہ عذر نہ پیش کر دو کہ تم نے ہمیں کب بتایا تھا کب خبردار کیا تھا کہ میں خدا ہوں اور یہ میرے احکام ہیں تو ہمیں کوئی نبی کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں تھا ہمیں کیوں عذاب دیتا ہے اب اللہ فرماتا ہے یہ حضر تمہارا ختم کرنے کے لیے میں نے نبیوں کا سلسلہ چلایا کس کا سلسلہ چلایا تو یہ تو قرآن مجید صاف بتا رہا ہے کہ خدا اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک خبردار نہ کرے بلکہ واضح آیت سنا دیتا ہوں ارشاد نب نبعث رسولا فرمایا ہم عذاب نہیں دیتے جب, جب تک, تک پہلے رسول, رسول نہ بھیجیں پہلے پیغام پہنچانے والا نہ بھیجیں یہ آیا توجہ, توجہ ای اور ایک اور ای آیت طیبہ جو بالکل میرے موضوع کے ساتھ شدید مناسبت رکھتی ہے وہ کیا ہے سورہ انفال آیت نمبر اگر اللہ تعالی کی طرف یہ پہلے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں ضرور تمہارے کیے پر عذاب پہنچتا اور وہ بھی عظیم عذاب یہ آیت مبارک کس وقت اتری ذرا سنی توجہ ہے مسند احمد وغیرہ کی حدیث مسلم میں بھی ہے بدر کے مشرقی جب قید ہو گئے اور صحابہ کرام مدینہ شریف ان کو لے گئے آپ لکھ ان کے متعلق صحابہ کرام کو جمع فرما کر مشورہ لیا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے عمر بن خطاب کہتے ہیں ارد کرتے ہیں یارو یہ لوگ کے دین اور پیشوا ہے ان کی گرد اڑا دی جائے تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے وہ کرتے ہیں وادی میں آگ جلائی جائے اور پہاڑوں کے اوپر سے ان کو دھکا دیا جائے یا آگ میں جل جائے سدی اکبر ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام مسلمانوں کو میال کی ضرورت ہے ان سے فدیہ لیا جائے مال لے کر ان کی جان چھوڑ دی جائے آپ علیہ اللہ نے بھی سدی کے اکبر کی موافقت فرمائی ان سے فدیہ لیا جائے اس پر قرآن قرآن حکیم اترا سورہ انفال یہی آیت آیت لولا لولا من اللہ سبق مبارک اتری توجہ کہ اگر خدا کا لکھا ہوا پہلے نہ ہوتا تو تمہیں عذاب علی پہنچتا یہ مال لینے پر فدیہ لینے پر اب تم غنیمت جو ہے حلال طیب سمجھ کر کھاؤ میرے دوستو حضرت عمر فرماتے ہیں جس طرح کے مسلم شریف میں آئے میں نے آد... اگلے دن آپ علیہ اللہ السلام, السلام کو اور سدی اکبر پاک بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تو میں نے جا کر ارض کی یار رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں مجھے بھی بتائیں اگر صحیح اور سچ, اور سچ کا رونا مجھ سے ہو گیا تو بہت بہتر ہے آپ کی ام، ام، ام, موافقت ظاہری بھی ہو جائے گی باتنی بھی ہو جائے گی اور اگر میں نہ رو سکا تو کم از کم شکل و صورت تو رونے والی بنا دوں گا تاکہ آپ بزرگوں کے ساتھ اگر باطن نہیں مل رہا تو ظاہر تو ملا لوں اس پر آپ تسلیم نے فرمایا کہ یہ جو تیرے ساتھیوں نے کل مشورہ دیا کہ مال فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے اس پر رو رہے ان پر ان کے لیے عذاب اترا ہے وہ درخت کے قریب لیکن پھر, پھر, پھر چلا گیا کیونکہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ نے فرمایا اگر یہ بات پہلے نہ لکھی, لکھی ہوتی تو تمہیں عذاب, عذاب ملتا لیکن کیونکہ ہم نے لکھا ہوا تھا تو ہم نے عذاب نہیں اتارا اب دیکھتے ہیں وہ بات کیا لکھی ہوئی تھی وہ بغیرت جو ہے وہ ہے وہ خود کو شیوں میں داخل کرتا ہے تو پہلے شیوں کا حوالہ دیتا ہوں یہ میرے پاس ہے شیوں کیوں معتبر ترین تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن شیخ ابو جعفر محمد بن حسن توسی کی جس کی پیدائش ہے تین سو پچاسی میں اور وفات ہے چار سو ساٹھ میں اتنا پرانا شیعہ ہے یہ کہہ رہا ہے اس آیت کے معنی میں دو قول ہیں لم فی اللہ فیما خلطم قولا نے دو قولاسن قولاً یعنی لولا امام حسن بسری کا حوالہ دے کر شیعہ لکھ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو عذاب نہیں دینا وجہ سے بچا وہ کالا حسن بصری کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ جو لکھا ہوا تھا کہ اہل بدر اہل بدر جو پہلے کر چکے یا بعد میں کریں گے وہ سب بخشا ہوا تھا اس وجہ سے یہی بات لکھی تھی کہ بدریوں کو کچھ نہیں کہنا جو پہلے کر چکے وہ بھی معاف جو بعد میں کریں گے وہ بھی معاف بدریوں کو کچھ نہیں کہنا دوسرا قول اول مجھا ہے اور پھر وہی آیت پیش کی وہ ماک اللہ معدبین حتہ نب اثر یہ پیش کر کے پھکا نہ ये شیعہ لکھ رہا ہے مجاہد پاک کا قول کہ لا اعذب الا بعد مرا تفل بیان و تقریر لت کہ یہ بات خدا نے لکھی تھی کہ میں جب تک حکم اپنا بیان نہیں کرتا ظاہر نہیں کرتا لوگوں کو پیش نہیں کرتا اس وقت تک میں عذاب نہیں دیتا تو ہے دوسری اس کے بعد آ گیا مجمع البیا مجمع البیاں اقوال ال مبام اللہ, اللہ یعذب وَأَنَّهُ لَم يُبَيِّن لكُمَ اللَّا بأخذ اللہ تعالی کا یہ حکم پہلے, پہلے نہ ہوتا کہ وہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک جن, جن باتوں بات سے ان کو بچنا, بچنا چاہیے ان کی خبر نہیں دیتا خدا ان کو ان کے حکم نہیں دیتا اللہ <باک> پاک نے کیونکہ فدیا لینے <باک> نہ لینے کا کوئی حکم نہیں بیان کیا تھا <باک> اس وجہ سے عذاب <باک> نہیں دیا اگر <باک> یہ بیان ہو چکا ہوتا پھر عذاب دیتا باست باست باست <باست <نا> شیعوں کے بعد سنوں کو باست تو باست باست ایک باست ہی حوالہ کافی ہے یہ یہ روح معانی ہے لولا کتاب من اللہ سبق حکمن سبق اس بات ہوا قبل تقریم امر اور نہ روت ذال کا تبرانی پھر اوسط و, و, و جماعت عباسم ابو شیخ انجاہ حوالے بھی آ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات لوہے محفوظ میں نہ لکھی ہوتی کیا کہ کسی قوم کو بتانے کے بغیر عذاب نہیں دیتا بتانے کے بغیر تو تمہیں عزاب سمجھنا اتنا غضب اور جلال تھا کہ عذاب درخت کے ساتھ حضور دیکھ رہے لیکن آتا نہیں کیوں نہیں آتا کہ ہمارا وعدہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک احکام بتاتے نہیں حکم نازل نہیں فرماتے جب تک حکم نازل نہیں فرماتے اس وقت تک ہم پکڑتے نہیں سزا نہیں دیتے وہی سے واضح واپس چلا جاتا بلکہ شیعہ نے یہ جو لکھا کہ بدریوں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ بدریوں کو عذاب نہیں دینا نہ پہلے کیے پر نہ بعد کے کیے پر اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہم اس مسئلے کی طرف جاتے ہیں او بھائی وہ تو اور زیادہ ناک کاٹ رہا ہے نا اس کی طرف جاتے ہیں کہ خدا پاک نے کتنی آیات میں یہ بتا دیا کہ میرا قانون ہے کہ میں خبردار کرنے کے بغیر احکام بھیجنے کے بغیر عذاب نہیں دیتا حتیٰ کہ تمہاری شریعت میں اصول بن گیا کیا کہ حکم کے نزول سے پہلے معاخذہ نہیں ہوتا اللہ اکبر بولو بولو کیا کہہ رہا ہوں حکم کے اترنے سے پہلے پکڑ نہیں آتی یہ خدا کا قانون ہے بولو تو صحیح یہ قانون خدا بندی ہے ارے بھائیو اب وہ بدترس خنزیر اسی سے ابو بکر عمر کا کافر ہونا منافق ہونا مرتاد ہونا اسلام سے خارج ہو جانا سزا کے طور پر وہ ثابت کر رہا ہے جب کہ شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں اور قرانی آیات کتنی اس بارے میں آ گئی کہ جب تک ہم حکم نہیں بتائیں گے جب تک ہم حکم نہیں بتائیں گے اس وقت تک پکڑ نہیں کریں گے سزا نہیں دیں گے یہ خدا کا پکا اٹل فیصلہ اور قانون ہے ایک نہیں کتنی آیاتیں طیبات میں اور آپ کو بتا دیا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق صاف بتا دیا کہ عذاب تو اتر آیا تھا لیکن پیچھے کیوں بھیج دیا کیونکہ ہمارا قانون تھا کہ ہم نے بغیر بتائے سزا عذاب نہیں دینا اب میرے بھائیوں بات یاد رکھنا وہ بھڑوا وہ بغیرت کا بچہ وہ بدتر خنزیر خود کہہ رہا ہے اس آیت کے اترنے کا سبب ابو بکر عمر ہے تو کتے کا بچہ تو تو صاف بتا رہا ہے آیت بعد میں اتری یہ قصہ ابو بکر عمر کا پہلے بنا تو بھڑوا فر کیسے ہو گئے مرتد کیسے ہو گئے قانون تو یہ ہے کہ بتانے کے بعد سزا آنی ہے وہ دلے کا بچہ مودی تو پہراج میں اتر رہی ہے تو پہلے سزا کیسے وہ کتے کا بچہ کوئی اصول تو نہیں پڑا اگر اصول پڑتا غیرت کا بچہ تو امریکہ میں بیٹھتا حرام کی نسل وہاں رہتے ہاں جن کو اپنے حرام زیادہ ہونے پر پورا فخر ہوتا ہے ایسی نسل وہاں رہتی تو کتے کا بچہ بتا تو صحیح جب خدا نے فرما دیا کہ ہم سزا نہیں دیتے جب تک پہلے بتاتے نہیں ابو بکر عمر ہوں یا کوئی ہو ثابت بن کیسوں ان کو بتایا تو نہیں گیا تھا اللہ پاک نے بارگاہ رسالت کے آداب کوئی ماں کے پیٹ میں نہیں سکھا دیے کسی کو قرآن کے ذریعے سکھائے اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں ادبی ربی فاسن مجھے میرے رب نے ادب سکھائے اور میرے ادب سکھانے میں کمال کر دے تو یہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تو بڑوا آداب تو قرآن نے سکھانے ہیں آواز کس طرح رکھو رسول کے سامنے Osionfish. عمل کس طرح کرو رسول کے سامنے تو وہ تو انہی آیات طیبات کے ساتھ آداب سکھائے جا رہے ہیں جس طرح تو خود تحت کہہ رہا ہے تو ابھی آداب سکھائے نہیں گئے تھے تو حضرت ابو بکر عمر سے آواز اونچی ہو گئی اور وہ کام پہلے کر بیٹھے مشورہ دینے والا تو کتے کا بچہ اس پر سزا کیسے آ گئی یہ تو قانون خدا کے خلاف ہے وجہ سے وہ کتی کا بچہ جن میں جن میں جن میں سے ثابت بن قیس بھی تھے کیونکہ اونچی آواز ان کی بہت زیادہ تھی اور وہ سرکار کے سامنے کرتے رہتے تھے ادب آیا کہ آواز اونچی نہیں کرنی رسول سے تو اس کا مطلب ہے جس کی آواز اونچی بھی ہے وہ بھی آہستہ بولے یہ نہیں ہے کہ جس کی آواز اونچی ہوتی اور سے آواز نیچی نہیں ہو سکتی یہ بٹن تیرے ہاتھ ہے اونچا کرو زیادہ کرو اب میری آواز کتنا اونچی ہے لیکن تو سابت بنکا اس کی آواز زیادہ تھی اونچی تھی لیکن وہ ایسا بھی تو کر سکتے تھے وہ کرتے رہے اونچی یہ آیت اترنے کے بعد جس طرح بخاری کہہ رہی ہے گھر میں گھس گئے روتے رہے حضور نے پوچھا کدھر ہیں سابت بل قیص نہیں نظر آ رہا شخص کہتے ہیں میں بتاتا ہوں جناب تھا ان کا ان کے گھر میں جاتے دیکھتے ہیں اللہ اکبر سرنیگ ہو کر سر نگو ہو کر رو رہے رو پوچھا, کیا ہوا سابق یار شر ہو گیا بہت بڑا شر ہو گیا میں تو مر گیا ہلاک ہو گیا جہاں سے بن گیا میں آواز اونچی کرتا رہا ہوں رسول پاک کے اوپر اور قرآن فرما رہا ہے آواز اونچی مت کرو ورنہ عمل برباد ہو جائیں گے اللہ اکبر میرے میں تو برباد ہو گیا وہ گئے بارگاہ رسالت میں جا کر گزارش کرتے ہلو وہ اس حال میں گھر میں بیٹھا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو جہن بھی ہو کر برباد ہوں گیا اب بات سمجھ ہے ایسے بدترس خنزیروں کو رسول پاک نے پہلے ہی جواب دے دیا ہاں کتے کا بچہ بڑھوا تیری جگہ خنزیر پیدا ہو جاتا بہتر کن کو بھوک رہا ہے دیکھو رسول کس طرح دفاع کر رہے ہیں اور صحابی سے فرماتے ہیں جا ثابت بن قیس کو بتا ان کلس تمن اہل تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے انکمن اہل جہنا جہنا پکا جنتی ہے بتا لانتی ابو بکرو عمر پر آواز اونچا کرنے کی وجہ سے کافر کہنے والا بھڑوا ان کی آواز تو ابو بکر عمر سے بھی زیادہ تھی اور روزانہ کچہری بار گہری حالت میں آواز اونچی کرتے تھے پھر خود کو خود کو جہنمی سمجھ کر گھر میں رو رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں جاؤ اس کو بتاؤ تو جہنمیوں میں سے نہیں جنتیوں میں سے آواز اونچی کرنے سے تیرا فتوا ہے ان کا عمل ابو بکر عمر کا ذائع برباد ہو گیا محمد کریم کا فتوا ہے جب ثابت بن قیس چھوٹی شان والا یہ جنتی ہونے میں اس کے شک نہیں ہے یہ جنتی رہا ہے تو بچا اب بتا ابو بکر عمر جو تمام امت کے سردار ہیں وہ کیسے جہنمی بن گئے لانت ہے I'm gonna get him, I'm gonna get him, I'm gonna get him توجہ ہے بولو تو صحیح ہب تو ڈنگر کا بچہ تر پتہ نہیں تیری ماں کی کس کس نے خدمت کی ہے چار پانچ بولیاں جو تیری آتی چار پانچ بولیاں تجھے آتی ہیں پتہ نہیں کس کس نے خدمت کی بتا مجھے کتے کا بچہ تیرے اپنے فیصلے کہ خدا اور رسول کے بنائے ہوئے قانونوں کا بھی کوئی خیال رکھنا ان کا تو قانون اب بات سمجھ خدا آگے کیا فرما رہا ہے ان الذين يغضون اصوادهم عن رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الله فرماتا ہے رسول پاک کے سامنے, سامنے, سامنے, سامنے اپنی آوازوں آو کو, آو کو, کو, کو, کو نیچا اور پست رکھتے, رکھتے آو ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے امتحان کر کے چن لیے ہیں ہے جو اپنی آوازوں کو رسول پاک کے پاس اللہ اللہ ان کے دل کو لیے آزما لیا کیا مطلب اب ہمارا تکوا ادھر ہی رہے گا یہ نہیں کہیں جائے گا جو دل ہمارے ادب کے تراضو میں پورے اترے یہ چل لیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان آیات کے اترنے کے بعد ابو بکرو حضور کی بارگاہ میں آوازیں پست رکھتے تھے یا بولو تو صحیح یاد کتے کا بچہ بخاری کی وہ جو روایت نے اٹھائی ہے اسی روایت کے آخری الفاظ تیرے باپ نے پڑھنے تھے حرام زادہ مفعول امریکہ شرم نہیں آتی تجھے توجہ ہے قال ابن البیر اڑتالیس پینتالیس حدیث 40, 40 جو سب سے پہلی حدیث تھی وہ پڑھ رہا ہوں قال ابن زبیر عمر, عمر, عمر, عمر, عمر, عمر, عمر, عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باد ہے ماہو حضرت عبد اللہ, اللہ, اللہ بین زبیر جو یہ حدیث بیان کرنے والے صاحب ہی ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز اتنا پست اور نیچی رکھ لی حضور پاک کے سامنے جب بات کرتے تھے حضور پاک کو پوچھنا پڑتا تھا کیا کہہ رہا ہے اب حضرت عمر ہو گئے آواز پست کرنے والے ادھر قرآن کیا اٹھا جنہوں نے آوازیں پست کر لی اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا تو نتیجہ کیا نکلے گا میں منطق بھی کھولنا چاہتا اس بھڑوے کو کیا پتا اس کو تو اسلام کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے منطق اس کا باپ کیا گا نتیجہ یہ نکلے گا عمر کے دل کو اللہ نے اپنے تقوی کے لیے چن لیا آخری لفظ اسی آئے کے غد سوات غد گیا والی آئے کیا آخری لفظ ہیں لہم مغرا تن ہے جو میرے پاک رسول کی بارگاہ میں آوازیں پست کرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عجر عظیم بھی ہے لاکھ لانت ان پر جو کہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے اللہ ہے مغفرت اور عجر عظیم ہے مجھے پتہ ہے تو انگریزوں کے جمع کیے ہوئے نطفے کی اولاد ہے ہاں تو اس دور کی پیدائش ہے جابی درام افغانستان میں انگریز آئے تھے تو اس دور کی اولاد ہے مجھے ساری تاریخ تیری یاد ہے اب فتول الباری سے فتول الباری سے روایات بتا رہا وقد أخرج <تصفيق> <خلاجة تصفيق> من طریق محمد بن آمر صلی اللہ طریق تارک بن شہب انکر کال علم تو اللہ کامر کا سنا دیا اب یہ حفت الباری میں کتنی سنڈوں سے یہ مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر کی یا رسول اللہ جیسے خفیہ کانوں میں بات کرنے والا بندہ بات کرتے آواز ایسا رکھتا ہے میں آج کے بعد ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسے ہی آواز رکھ کر بات کیا کروں گا ارے اس طلح یاری کو سننے والے کافروں بغیر تو لانتی سورو کو حرام کی نسل بتاؤ یہ پچھلی آیت تمہیں سناتا ہے کتے کا بچہ اگلی کیوں نہیں سناتا روایت کے اوپر کے الفاظ سناتا ہے نیچے والے کیوں چھپا جاتا ہے مجھے سنت میں دلہ یاری کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ کتے کا بچے شرم تو کرو اس کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے فضل سے ہمارے علاقے کا گدا بھی اس کو کافی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ بات کرے تو بات کرنے والا ہو وہ تو بات ہی نہیں کرتا بھونکتا ہوں بتاؤ اسی کو علم کہتے ہیں یہ خیانت ہے جہالت ہے کیا ہے سمجھ نہیں آئی ابھی چلو یہ تحقیقی جواب ہو رہے ہیں اب اسی ضمن میں اس کے منہ پر ایک اور چر مارتا اور وہ بھی ان کی کتابوں سے بولو تو صحیح یہ دیکھو مجبل بیان سکھ اور ابو جافر ایک صحابی رسول گزرے ہیں جن کا نام ہے یہ بدری صاحب بدر شرکت میں شرکت یہ قصہ شیو میں اور شیو نے اس کو برقرار رکھا رد نہیں کیا کیونکہ اس میں مولا علی کا ذکر ہے تو ان کی مجبوری تھی اس کو رکھ اور ہماری کتاب صحیح حدیثوں میں ہے توجہ ہے ایک صحابی رسول ہیں جی آپ علیہ السلام نے جس وقت مکہ شریف فتح فرمانے کا ارادہ فرمایا اور اپنی مبارک مجاہدین کی جماعت تیار فرمائی تو ایک عورت آئی ہوئی تھی سارا نامی سارا نامی عورت آئی ہوئی تھی مکے شریف سے ادھر کسی کام پر. اس کو حضرت حاطب بن ابی بلتا ملتے ہیں کہ چٹ اور لکھ کر دیتے ہیں کہ جا مکے والوں کو پہنچا دینا کہ رسول تم پر حملہ کرنا وہ عورت اپنے بالوں کی چوٹی میں وہ رکا چھپا لیتی ہے راستے میں ایک جگہ پر پہنچتی ہے تو علی پاک اور دو اور ساتھیوں کو بھیجتے ہیں کہ فلاں مقام پر عورت ہے اس کے پاس روکا ہے وہ سل پہنچ گئے روکا مانگا انکار کر دیا میرے پاس تو کچھ نہیں برما نہیں ہمارے رسول نے خبر دی نکال دے ورنہ کپڑے اتار دیں گے اب وہ کافرا اور اچھے سے نہیں یہ خود اتار دیتی ہے اس نے کہا نہ یہ کام نہ کرنا میں نکال دیتی ہوں شکولی ذرا دیکھا کریں کہ ان کیا ناک بھی ہے یا کوئی چیز ہے ان بغیرتوں کا تو کافروں کے سامنے بھی ذکر پرانے کافروں کے سامنے بھی ذکر جائز نہیں بنتا اب جناب چٹ لی واپس آ چٹ پر لکھا ہوا تھا یہ ہاتم بہن ابھی بولتا فلاں آپ نے بلایا ہاتھ بھائی یہ کیا تم انہوں نے کہا یا رسول ادھر مکہ شریف ان کا کوئی نہ کوئی تعلق دار ہے سب کا میرا کوئی نہیں تھا میرا فرق میں نے ان کو بھیجا تھا کہ میرا جو ادھر مال پڑا ہے وہ محفوظ ہو جائے میں نے تو اس لالچ میں یہ کام کیا ہے عمر بن خطاب اٹھے یا رسول اللہ یہ منافق ہو گیا ہے اس کی میں گردن اتارتا ہوں آپ نے فرما ہاں یہ کام نہیں کرنا تجھے پتہ نہیں ہے یہ بدری ہے اور اللہ پاک نے بدر والوں کو فرمایا جو کچھ کرنا ہے کر لو قد کا فر تو میں نے بخش دیا جو کچھ کرنا ہے یہ یہ یہ لگ رہا ملوما شم فقت کا فر تو لک عمر کیوں مارتا ہے تجھے پتا نہیں ہے یہ بدری ہے اللہ باغ نے بدر والوں سے فرمایا جو کچھ کرنا ہے کر لو ہم نے تمہیں بخش دیا ہے یہ بخشا ہوا ہے ابال سمجھنا اور بھروا انڈا او کتی کا بچہ بتا تو صحیح سے غلطی ہوئی ہے لیکن حضور आ, فرماتے ہیں یہ بدری ہے بدری ہے کچھ نہیں کہنا گہنا بخشا ہوا ہے اب میں پوچھتا ہوں ابو بکر عمر بدری ہیں کہ نہیں وہ بے غیرت, بے غیرت اگر اس بدری سے اتنا بڑا کام ہو جائے عمر جیسا تلوار نکال لے رسول فرماتے ہیں یہ جنتی ہے بخشا ہوا ہے خبردار بدری ہے تو کتی کا بچہ جن کے متعلق کوئی حکم نہیں آیا جو کچھ آیا بعد میں آیا اور پھر بدری بھی ہیں تو ان کو کادھر بنا کر بیٹھا ہوا ہے بتا کیا تیرے جیسے کو عبداللہ بن بنوبئی سے بڑا کافر کر محنا چاہیے, محنا چاہیے, محنا چاہیے کہ, کہ نہیں زند حسینیت یہ ہمارا ہے اب آتے ہیں الزامی جواب کی طرف اچھا پڑوا تو نے تو نوزب اللہ ان کو کافر کہہ کر کافر ہونے کا تواب نے منہ پر مل لیا لیکن ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دینا تیرا باپ تیری نسل تیرا قبیلہ تیرے تمام حواری اگر کوئی بھی حرامی اس کا جواب دے دے میں می, می, می بولنا چھوڑ چھوڑ چھوڑ دوں ورنہ سمن ورنہ بنتا ہے ان شاء اللہ عز تیری, موت تیری موت ہے تجھے نیٹ, نیٹ سے بھگاؤں گا میں دیکھنا پھول امریک کا تمہیں شرم نہیں آتی تو امام بنا بیٹھا لوگوں کے سامنے <سلام> جو تیرے سامنے آتے ہیں یہ بھڑوے انگریزی چوہے ہیں <سلام> محمد غلام تجھے ملے اور پھر پتا چلے اب دیکھ لو بخاری شریف پڑھتا ہے اب بخاری سے ہی تجھے سوال دے رہا کتاب اٹھتا ہے باب تحرید النبی و تحری دن نبی صلی اللہ علام علاقیا گیارہ ستائی روایت دیکھو کیسی عجیب امام زین اللہ بدین اپنے باپ پاک حسین سے روایت کر اور پاک حسین مولا علی سے روایت کر اب کتے کا بچہ زہری کالا حسین ابنا حسین ابناؤ رسول اللہ مولا علی فرماتے ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم سلال، سلال، سلال، سلال، سلال، سلال، ہمارے گھر میں آئے سیدہ خاتون جنت اس وقت آپ کے گھر شریف میں تھی آ کر ہمیں فرمایا فرمایا اللہ سوئے ہوئے اور نمازی پڑھ بازوی نماز کیوں نہیں پڑھتے فکل تو یا رسول اللہ مولا علی فرماتے میں نے عرض کی, کی رسول انفر سناب اللہ ہماری جانیں روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں قبضے میں پیدا شائیں باسنا جب چاہے ہمیں اٹھانا تو اٹھا دیتا ہے جب میں نے آپ کو یہ جواب دیا آپ تشریف لے کر جا رہے تھے واپس ولم مجھے آپ نے پھر دوبارہ جواب نہیں دیا نہیں دیا وہ فاخا ہوں واپس جا رہے تھے اور اپنے رانوں پر پر نو پر رام جان تو اپنے پٹوں مبارک پر حضور ایسے دونوں ہاتھ مارتے تھے جس طرح بندہ اب سو سر حضرت میں مارتا ہے یہ مارتے ہوئے آیت مبارک پڑھی و الانسان اکثر اکثر شہید ایسے پٹ مبارک پر ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑا لو انسان انسان سب چیزوں سے اکثر شے ان جھگڑے اور بحث میں سب سے زیادہ ہے آگے انسان اب بات سمجھنا خبیس کا بچا بخاری ہے جس سے تون نے ابو بکر کا جو کچھ ثابت کرنا چاہا جس نے واپس تیرے منہ پر توا پھیر دیا اسی بخاری سے بتا حضور تو نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں اور مولا علی آگے یہ جواب دے رہے ہیں ہماری جانی اللہ کے قبضے میں ہے اٹھائے یا نہ اٹھائے تو بتا یہ جواب اس وقت پاک رسول کی بارگاہ میں بنتا تھا کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ جانے خدا کے قبضے میں اور رسول جب اٹھا رہے ہیں تو ارد کرتے یا رسول اللہ حاضر ابھی پڑھتے ہیں <سؤال> یہ کیا ہوا کہ رسول خدا کی بارگاہ میں قبضے میں ہماری جانے ہیں اور پھر رسول اکرم اس جواب کو پسند نہیں کرتے اور ہاتھ ایسے مارتے ہیں اور فرماتے ہیں بندہ بہت جھگڑالو ہوتا ہے یہ بہت جھگڑالو کہہ کر مولا علی کو تنبیہ کر کے چلے گئے کہ ایسا بحث و جدال نبی کے ساتھ نہیں چاہیے تھا واپس دیکھنا جواب دینا نے گبارہ کیا آگے منہ شریف ہے اور ایسے کر کے جا رہے ہیں آپ پتا اکثر آیت تو پہلے اتر چکی تھی مولا علی کو پتا تھا اور پھر رسول کے تو نہیں چاہیے تھی کیوں کی مولا نے اب بتا ان کے ایمان کا کیا بنا تیرے بھڑوے کے نزدیک رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے جو جواب یہاں تو دے گا وہی جواب وہاں ابو بکر عمر کا ہم دے دیں گے جا جا جا اپنی ماں کو ساتھ ملا لے جس نے کتنی خدمتوں کو جمع کیا کتنی خدمتوں کو جس نے جمع کیا ہے اور تیرے جیسا ایک چمونا پیدا کیا ہے بڑے کتے کا بچہ بندے کی طرح بول تو تے چار لفظ ان کے سیکھ لیے تو عالم بن کر بیٹھ بھائی شرم نہیں آتی تمہیں اگر تیرے علم ہوتا میں تیرے ساتھ منہ لگاتا لیکن خدا کرے ایمان سے کہہ رہا ہوں میرے پڑھے ہوئے کو تو منہ نہیں لگا سکتا میرے پڑھے ہوئے نے تجھے بھگا دیا نیٹ پہ چڑھا ہوا میرے پڑھے ہوئے نے تجھے بگا دیا دنیا پر نیٹ پہ آگ دنیا کے سامنے نیٹ آگ بات نہیں سمجھے بھائی کتے کا بچہ رسول پاک ہر کسی کو ادب سکھانے والے اللہ پاک ہے ہر کسی کو رسول سمے ادب سکھانے والا تو وہاں آیت اتاری تمام امت کو ادب سکھانے کے لیے اور مولا علی کا یہ قصہ بنایا تمام لوگوں کو ادب سکھانے کے لیے کہ ان سے اگر ہو گیا تو لوگوں سمجھ لینا بڑوں کے ساتھ باہر سے اس طرح جدال نہیں چاہیے جو نہیں بنتا نہ کیا کرو نہ بولا کرو مولا علی کو رسول نے ادب سکھایا اگر کوئی کافر کا بچہ کہتا ہے وہ سب کچھ سیکھ کر آئے تو اس پر جوتے مارنے فرد رہے ہیں کیا تیرا مطلب ہے رسول کی آمد بیکار ہے اس <وَالْحِكْمَة> اس کا بچہ کے نے رسول اکرم سے سیکھا رسول اکرم نے خدا سے سنا اور جب کوئی زیر تربیت ہوتا ہے زیر تربیت ہوتا ہے اس کی غلطی انجانے میں جو ہوتی ہے اس پر گرفت نہیں ہوتی یہ دنیا کا مسلما قائدہ بولو تو صحیح میں فا صاحب سے کہتا ہوں تو مجھے پانی نہیں پلایا تو مارا گیا اگر یہ آگے سے کہہ دیں حضرت آپ نے یہ قانون مجھے کب بتایا تھا کہ اگر پانی کوئی مجھے نہیں پلائے گا تو مارا جائے گا یہ تو آپ نے کبھی خبردار نہیں کیا اور اگر آج آپ نے مجھے کہہ دیا اور میں نے نہیں پلایا تو اتنے میں ہی مارا جاؤں گا تو پھر تو آپ کے ساتھ رہنا ممکن ہی نہیں ہے سمجھ میں اللہ رسول کے انہی اخلاق عالیہ کے ساتھ تو صحابہ کے کو عشق ہوا پاکوں کو عشق ہوا وہ بغیر کیے سمجھ نہیں آ رہی بات کی بغیر بتائے کسی کو سزا نہیں دے دے خبردار انہوں نے کیا ہے تو خبردار سب کو کیا ہے اب سمجھ آ کہ نہیں آگی اور سنو یہ سنا بھی چکا ہوں بتا مولا علی پاک نے جب ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا پیغام نکاح بھیجا سیدہ خاتون جنت کو تکلیف ہوئی اس تکلیف کو بیان, بیان کیا اپنے ابا جان کے سامنے آپ ممبر پر تشریف لے گئے جیسا کہ مسلم میں ہے بخاری میں اور فرمایا فاطمہ تو بدآطم ما آدھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو اس کو جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے میں محمد کو تکلیف دیتی ہوں بتا یہ رسول نے فرمایا اس فرمان کے منہ شریف سے آنے کا سبب مولا علی کا سیدہ کو تکلیف پہنچانا بنا یا نہیں آ, بتا تو صحیح اتنی باتوں میں اس کو دبا دوں یہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہے اور مفول ویسے کب اٹھتا ہے بات سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں یار سیدہ کو تکلیف پہنچانا رسول کو تکلیف پہنچانا اور سیدہ کو سب سے پہلے تکلیف کس نے پہنچائی مولا علی نے انہوں نے شکایت کی حضور کیا حضور نے پھر یہ فرمایا کہ اس کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا اب بتا تو صحیح کہ مولا علی تکلیف دینے کا سبب بن رہے ہیں ابو بکرو عمر آیت کے اترنے کا سبب بن رہے ہیں مولا علی حدیث کے منہ سے نکلنے کا سبب بن رہے ہیں اگر وہ کافر ہیں تو ان کا اسلام ثابت کر کے سمجھ نہیں آئی اب بول اور انشاءاللہ مولا علی تجھے عذاب علیم میں کیسے ڈالتے ہیں کتے کا بچہ تو ہمارے بزرگوں کے خلاف نہ بولتا تو چشتی یہ الزامی جواب تجھے کیوں دیتا یہ جواب نہیں ادھر اللہ کا کلام اترتا ہے اب وہ بکرو عمر سبب بنتے ہیں ادھر رسول پاک کے منہ سے کلام نکلتا ہے کہ جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے بتا عزائے سیدہ ایزائے رسول ہے یہ حضور فرما رہے ہیں منہ شریف سے اس کے اترنے کا سبب مولا علی ہیں اور تمہارا یہ پکا پک عقیدہ ہے کہ سیدہ کو ایزا دینے والا اسی طرح کافر ہے جس طرح کے رسول کو اجاپ دینے والا تو یہ سب سے پہلے ایزا پہنچائی مولا علی نے اور تیرے نزدیک حکم اترنے سے پہلے معافر ہے تو بس اب مولا علی کو تو بچا لے ابو بکر عمر ان کا جواب ہم معلوما کتے کے بچے چھوڑو ملنگ کی نسل ملنگ اور بھنگ کی نسل چھوڑ کتے کا بچہ وہاں پر مفور بن کر جو وقت گزار رہا ہے اسی طرح گزارتا رہے نہ ہاتھ لگا اسلام کو نہ مذہب سنت کو جن کنجروں کے بچوں سے پیسے لے رہا ہے اور مفولی کرا رہا ہے زیادہ انہی کے ساتھ ان کی بات کر ان کے نام لے تمہارے جیسے باندروں کے ہاتھوں نہ کبھی اسلام بچا ہے نہ بچ سکتا بچ سکتا ہے اللہ کے فضل سے یہ ہم جیسے مسکین فقیروں کے جو غلام ہیں یہ ان کا کام ہے جی اب ایمان سے بتانا مسئلہ صاف ہو گیا کہ نہ ہوا کہ کسر رہ گئی ہے کہ میاں صاحب فرماتے ہیں تر گئی رت گلاباں والی گلاب والی جمے آن دتور تر گے رے گلاب جمے آن دتور शरीफाती थी भौकर पे कतू रे डाटी चोप शरीफी थी ढी चोप शरीफाती थी वो भौकर पै कतू